السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال القلوب عنده مفضيا والسر عنده العلانيا الحلال ما أحل والحرام ما حرم الدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والأمر أمره اللهم أنك أنت الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله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 أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنوا فهم لا يفتنون وقال النبي صلى الله تبارك عليه وسلم فيما يرويه الرب تبارك وتعالى يا يوحنا اني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالم <تصفيق> وقال النبي صلى الله تبارك عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أصابته الضراء فشكر فله الجنة وإن أصابته الضراء فصبر فله الجنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يبدو أهل العفية حين يرون أجور أهل البلاء لو أن جلودهم كانت شکرۃ بالمقاری اوکم قالا صلی اللہ و تبارک تعلیٰ علیہ وسلم میرے بھائی و محترم دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحد لا شریک ہے اپنی صفات میں بے مثل بے مثال صفات میں بھی وحد لا شریک ہے وکم الحکم ایک ہی تمہارا الہ ہے اللہ اللہ اکیلا صفات میں بھی اکیلا ہے اس کی صفات کسی میں نہ وہ پائی جا سکتی ہیں نہ ہو سکتی ہیں وہ لامحدود ہیں اللہ اللہ الا لہ الاسماء الحسن صفات ذات ہر چیز میں بے مثل بے مثال وحدہ لا شریک اپنی تدبیر میں اکیلا اپنے فیصلوں میں اکیلا الامر من العب آسمان سے زمین تک فیصلے اللہ کے چلتے ہیں اللہ لہمر اللہ لہ الخل امر سب کو بتا دو کہ خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے کو تمہارے ہاتھ میں بھی طاقت ہے تو جواب آیا ان القوط اللہ جہ ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہی ہے کوئی تمہارے ہاتھ میں بھی اختیار ہے تو جواب آیا کل ان المرہ انہیں کہو کہ ساری بادشاہیاں سب اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں وہ اپنے تدبیر میں بے خطا ہے بے مثل ہے جو فیصلہ کرتا ہے اس کی صفت اللہ یا غلط نہیں کرتا ولا ينسا بھولتا بھی نہیں غلط فیصلے وہ کرتا ہے جو بھول جائے گمراہ ہو جائے بھٹک جائے اللہ اپنی ذات میں کیا فرما رہا ہے لا ربی ولا انسا نہ تیرا رب بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے مکان رب کا نسیح ہر قسم کی بھول چوک سے تمہارا رب پاک ہے فیصلے غلط وہ کرتا ہے جس کا علم ناقص ہو تو اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ یعلم ما عیدی ایدیہم و ما خلف جس کے سامنے مستقبل ماضی حال سارا علم اس کے سامنے کھلا ہوا ہے ما خطمن من قطن اللہ یا کائنات میں ایک پتا گرے اللہ کے علم میں ہے حبت فی غلومات الارض ولا رقب بن یابس الا اللہ فی کتاب مبین رات کے اندھیروں میں پتا گرے دن کے اجالے میں گرے سمندر کی تہ میں اگنے والے درختوں سے پتے جھڑے زمین کی تاریخیوں میں کوئی تانا ہے خشک ہے یا تر ہے وہ بحر میں ہے یا بر میں ہے وہ سب اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے لوہے محفوظ جیسے سامنے ہے تہ خاک چلنے والا سیاہ کیڑا بھی اس کے سامنے ہے لوہے محفوظ جیسے سامنے ہے کالے پانیوں کے تہ میں رینگنے والے چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی اس کے سامنے ہیں تو وہ کیسے غلط فیصلہ کر سکتا ہے فیصلے غلط وہ کرتا ہے جس میں ظلم کا مادہ ہو اور میرا اللہ قرآن میں پانچ دفعہ فرماتا ہے ہمارا رب کو کبھی اللہ تیرا رب اپنے بندوں پہ ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے ہرگز اس کا ہرگز اس میں نے حدیث پڑی تھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا اے لوگوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا تم بھی ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا اللہ اپنی تدبیر میں اپنے فیصلوں میں میرے بھائیوں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا لا عما يفعل اللہ نے یہ کیوں کر دیا یہ کیوں کر دیا یہ کیوں اللہ کے دربار میں نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ کو کیوں نہیں کہا جا سکتا ہمارے جیسے انسان ہیں اسلام آباد میں رہنے والے جج ہیں ان کا تھوڑا سا علم ہے محدود سا ان سے ان سے کی معلومات ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں وہ غلط بھی ہے تو جو یہ کہے گا یہ کیوں کیا وہ بھی گرفتار کیا جائے گا توہین عدالت کے کیس میں سپریم کورٹ کو چیلنج نہیں ہو سکتا اگرچہ وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہو سو فیصد دیانتداری کے ساتھ سپریم کورٹ کا جج بغیر بکے بغیر بکے بغیر سفارش کے سو فیصد دیانتداری کے ساتھ وہ غلط فیصلہ کر جاتا ہے چونکہ اس کا علم ناقص ہے معلومات محدود ہیں جن ذرائع سے ان تک فائلیں پہنچی ہیں اس نے ان کو سامنے رکھ کے سفر کرنا ہے اپنے فیصلوں کا وہ چشم جشمدید گواہ ہے نمازی جی ماضی حال اس کے سامنے ہے میرا اللہ ابتدا سے پاک اللہ ہے میرا آپ کا اللہ انتہا سے پاک اللہ ہے اللہ وہ اللہ ہے جو آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یکساں دیکھتا ہے اللہ وہ اللہ ہے جو ماضی حال مستقبل فوق تحت اور زمین کی تہ میں اس کے اوپر پانی کے نیچے اس کے اوپر پہاڑوں کی غاروں میں اس کی چوٹیوں پر جنگلوں کی تہ میں ان کے اوپر کے پتوں پر اللہ کی نظر یکساں پڑتی ہے رینگنے والوں کو بھی دیکھتا ہے تیرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے دوڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے اڑنے والوں کو بھی دیکھتا ہے چھپٹنے والوں کو بھی دیکھتا ہے کھنکارنے والے بھی سامنے غرانے والے بھی سامنے ہاڑ کھانے والے بھی سامنے دو پاؤں پہ چلنے والوں پر بھی پوری نظر چار پاؤں پہ چلنے والوں پر پوری نظر سولہ بتیس ٹانگوں پہ چلنے والوں پر پوری نظر نوری مخلوق پر پوری نظر ناری پر پوری نظر خاکی پر پوری نظر آدی پر پوری نظر ہوائی فضائی خلائی کو پوری طرح جانچتا ہے پرکھتا ہے نباتات اس کے سامنے جمادات اس کے سامنے رخت اس کے سامنے پتے اس کے سامنے شاخیں اس کی نظر میں خوش اس کی نظر میں پھل اس کی نظر میں پتوں کی رگوں میں دوڑنے والا پانی اس کی نظر میں کھدکنے والی گلہریاں اس کے نظر میں جوہروں میں بننے والے مچھر اس کے نظر میں بلوں میں انڈوں سے پیدا ہونے والے سانپ اس کے نظر میں کالے پانی کی تہ میں ایک ایک مچھلی ہزاروں انڈے دے دیتی ہے ہر ہر انڈے میں کیا ہونے والا ہے وہ اس کی نظر میں یہ اتنا سب کچھ دیکھتا اس سب کچھ دیکھتے ہوئے سب کچھ سنتے ہوئے نہ کہیں وہ بھولتا ہے نہ بھٹکتا ہے لا زبان ربن میں کال درا تیرا اللہ وہ اللہ ہے جس سے ایک بھائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے لا یوش لو قدیم سلطان صغیر سلطان بڑی بڑی بادشاہی بڑے بڑے فیصلے بڑی بڑی مخلوق کاکت کو سنبھالتے ہوئے وہ چھوٹی مخلوق سے غافل نہیں چھوٹے نظاموں سے غافل نہیں چھوٹے فیصلوں سے غافل نہیں ایٹم پر پوری نظر اور آسمانوں پر پوری نظر چیونٹی پر پوری نظر جبرائیل پر پوری نظر جو ایسی نظر کامل رکھتا ہو اور وہ اس کی آنکھ بند نہ ہوتی ہو جھپکتی نہ ہو تھکتی نہ ہو ماں وہ اونگتا نہ ہو ووم وہ سوتا نہ ہو لا وہ تھکتا نہ ہو ما مسا نہ مل نہ بنا کے تھکا لا ورف بہما نہ اس نظام کو چلا کے تھکا جو ایسی طاقتور ایسی طاقتور صفات کا مالک ہو وہ اللہ اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کیوں کیا ہم کہہ سکتے ہیں قاضی کو آپ نے یہ کیوں کیا کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے آپ کو کیا پتا کہ بلوچی وہ بہاول پور کے سہارا میں کیا ظلم ہوا آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں آپ کو کیا خبر کہ بہاول نگر کے چولستان میں کیا ہوا آپ تک تو کابیاں پہنچی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ ہیں ہمیں چیلنج نہیں ہو سکتا اللہ سب سے بڑی سپریم اللہ سب سے بڑی طاقت اللہ سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت لا زوال ہے اللہ کی طاقت بے مثال ہے اللہ کا علم اللہ کا علم وہ باکمال ہے وہ کسبی نہیں ہے اللہ کی ذات کا علم ہے اس کی ذات سے نکلا ہے میرے بھائیوں اللہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ تو نے یہ کیا کر دیا یہ کیوں کر دیا لا يسأل يفعلو وهم يسألون. اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا ہم سے پوچھا جائے گا جو غلط بھی کرے صحیح بھی کرے اس سے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا جو ظلم بھی کرے عدل بھی کرے اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا جس کا علم کچا بھی ہو پکا بھی ہو اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا جو سوتا بھی ہو جاگتا بھی ہو اس سے کہا جائے گا یہ کیوں کیا جو دب بھی جاتا ہو ڈر بھی جاتا ہو سہم بھی جاتا ہو اس سے کہا جائے گا یہ تم نے کیوں کیا اور جو جو, جو نہ دبتا ہو نہ ڈرتا ہو نہ سہمتا ہو نہ تھکتا ہو نہ اونگتا ہو نہ غافل ہو نہ ظالم ہو نہ جاہل ہو نہ, نہ, نہ وہ ایسا منتقم ہو کہ ظالم اور مظلوم میں فرق نہ جانتا ہو جو اللہ ان صفات کا مالک ہو جس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہو جس کا غصہ اس کے نحمت کے تلے دبا ہوا ہو جس کا درگزر کرنا اس کے بدلہ لینے پر حاوی ہو اسے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ یہ آپ نے کیا کر دیا اللہ یہ تو نے کیا کر دیا لا يفعل. اللہ سے نہیں پوچھا جا سکتا مجھ سے آپ سے پوچھا جائے گا اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے اللہ زمین کو جھنجوڑے حق ہے اللہ باد سبا چلائے حق ہے اللہ اسے سر سر بنا دے حق ہے اللہ اسے حاملات بنا دے وہ حق ہے اللہ تعالیٰ اسے اسے عقیم بنا دے یہ حق ہے اللہ تعالیٰ نسیم بنا دے تو حق ہے اور اللہ تعالیٰ عقیم بنا دے تو حق ہے وہ بادلوں سے بارش برسائے تو حق ہے وہ بادلوں سے آگ برسائے تو وہ حق ہے آسمان سے پتھر برسائے تو وہ حق پر ہے وہ اولے برسائے تو وہ حق پر ہے زلوں سے موت سے بستیاں ویران کر دے وہ حق پر ہے پانیوں سے بہا دے وہ حق پر ہے وہ زندگی میں بہار لے آئے وہ حق پر ہے وہ رزق چھین لے تو وہ سچا ہے وہ رزق دے دے تو وہ سچا ہے اور وہ موت دے دے تو وہ حق پر ہے وہ بچوں کو سلا دے وہ بڑوں کو سلا دے وہ چھوٹے کو مارے وہ بڑے کو مارے وہ نوالہ تنگ وہ رزق کو تنگ کر دے کھول دے نوالہ منہ سے چھین لے ڈال دے تخت پہ بٹھا دے پہ بٹھا دے. تخت پر اٹھا دے ان تمام اپنی ان تمام صورتوں میں ان تمام شکلوں میں اللہ حق ہے غیر اللہ رب کمل حق اللہ رب کمل حق اللہ رب کمل حق سما دبادل حق اللہ بلال فصر یہ ہے تمہارا حق رب یہ ہے تمہارا سچا رب یہ ہے تمہارا حقیقی رب یہ ہے تمہارا بے خطا رب ظلم سے پاک رب ظلم سے پاک رب اس زیادتی سے پاک رب بالکل بالکل جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے جو پہلے کیا صحیح کیا جو آج کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے جو آئندہ کرے گا صحیح کرے گا ہم اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھتے ہم ایمان لائے اس کی تقدیر پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو یاد کرایا ہے امن تو بالله و ملائکته و کتبہ و رسله و القدر و من الله تعالی و بعد الموت یہ جو ایمان کا بول بچوں کو سکھایا جاتا تھا اب تو شاید نہیں سکھایا جاتا کہ اب تو انگریزی سکولوں نے سانپ کی طرح سب کچھ سانپ کی طرح ایسا وہ بل ایسا اپنے کنڈلی میں لیا ہے ساری نسل کو کہ وہ پھڑک رہی ہے انہیں نہ اللہ کا پتا رہا نہ اللہ کے رسول کا پتا رہا نہ آخرت یاد رہی سوائے شہوتوں کے لذتوں کے ہماری نسل کو کچھ نہیں آتا ایک دور تھا ہمارے ماں باپ نے ہم پر احسان کیا ہمیں کان سے پکڑ کر مسجد میں بھیجا مارا بھی صحیح مسجد میں بٹھایا بھی صحیح ہمارے مسجد کے گاؤں کے حافظ نے ہمیں یہ جملے یاد کرائے ہمیں نہیں پتا ان کا کیا مطلب ہے پر اس نے یاد کرائے تھے ہم نے یاد کیے تھے پھر آہستہ آہستہ جون, جون زندگی کا سفر بڑھتا چلا گیا تو, تو ان کا پتا چلتا گیا تو آج ایک جملے کا ہمیں پتا چلا ہے وہ میں ایمان لایا اللہ پر میں ایمان لایا فرشتوں پر میں ایمان لایا کتابوں پر میں ایمان لایا رسولوں پر میں ایمان لایا موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایک جملہ میں نے بیچ میں چھوڑ دیا میں ایمان لایا تقدیر پر وہ اچھی ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے وہ بری ہے تو میرے اللہ کی طرف سے ہے خیر اور شر اوپر سے تقدیر اچھی آئی تو میرے اللہ نے بھیجی بری آئی تو میرے اللہ نے بھیجی مجھے ایک حدیث یاد آئی یقول البلاک العم البی روزانہ آزمائش دن چڑھتے اللہ سے سوال کرتی یا اللہ آج میں کہاں جاؤں تو اللہ تعالی فرماتا الا احبائی ولی آجی جا میرے دوستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کے گھر چلی جا آزمائش کو کہاں بھیجا جا رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں، یہ تو بڑے نیک لوگ تھے یہاں کیوں زلزل آ گیا بچوں کا کیا قصور تھا معصوم بچیوں کا کیا قصور تھا اور یہ پردادار عورتوں کو کیا قصور تھا كل يوم آزمائش کہتی ہے یا کہ اللہ میں آج کہاں جاؤں تو میرا اللہ کہتا ہے یا میرے دوستوں کو ڈھونڈ کے ان کے گھر میں چلی جا کیوں ابلوبی بکی اخبار کی صبر ہوں صبح کی جنوب میں فرق ہوں گا کے کھوٹے میں دیکھوں گا صبرے کے بے صبرے میں دیکھوں گا اور میں ان کے گناہوں کو پاک کروں گا ان کے درجوں کو بلند کروں گا دولت لذت شہبت یہ پوچھتے ہیں یا اللہ ہم کہاں جائیں تو میرا اللہ کہتا ہے میرے دشمنوں کے گھر تلاش کرو میرے نام فرمانوں کے گھر تلاش کرو اور وہاں جا کے ڈیرے ڈال دو کیوں خدا بے کی اباب ہوں وہ اخ سروی کی روپی کا غفلت جاؤ جاؤ جاؤ جاؤ کیا کرو ڈیرے ڈالو میرے دشمنوں کے گھر کیوں میں ان کی غفلت کو زیادہ کروں گا ان کے عذاب کو زیادہ کروں گا اور ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا میں دے دوں گا اور موت کے بعد دکھ دینے والا دردناک عذاب ان کے مقدر میں کر دوں گا یہ دنیا دھوکے کا گھر یہ مچھر کا پر یہ مکڑی کا جالہ یہ رہنے کا نہیں یہ امتحان کی جگہ ہے میرا اللہ آسماتا چلا آیا اچھوں کو بھی پکڑتا چلا آیا گروں کو بھی اچھوں پر جب کوئی حال آتا ہے تو میرے اللہ کا امتحان ہوتا ہے برے پر جب کوئی حال آتا ہے تو میرے اللہ کی پکڑ ہوتی ہے زکری علیہ السلام اور یحی علیہ السلام اللہ کے مقرب ترین نبیوں میں سے ہیں پچیس نبیوں کا قرآن میں ذکر ہے اور آٹھ کو اللہ نے نام لے کے پکارا ہے یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسا یا زکری یا یحیٰ، یا ابن مریم یا ایبی آٹھ نبیوں سے بات کی ان میں دو باپ بیٹا یا زکری علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے نام سے پکارا ہے یا داود نبی سلیمان بیٹا نبی یا داود یا سلیمان نہیں آیا یا سلیمان نہیں آیا یا ابراہیم آیا ہے یا اسحاق نہیں یا اسماعیل نہیں یا یا نہیں یا یوسف نہیں یہ دو باپ بیٹھے ہیں دو باپ بیٹھے ہیں ایک نے ہاتھ اٹھائے قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا پر رب انی وهن العظم مني وشا على الراس شيبا ولم رب خفت من ورائي وكانت من آل رب دعا مانگ رہ جواب آیا یا سکری یا زکری انشر کب غلام سکری تجھے بیٹے کی بشارت ہو بیٹا ہوا تو پھر بیٹے کو پکار آئی یا خدل کتاب ابا اے یا کتاب کو مضبوطی سے تھام لو کو مضبوطی سے تھام لو ایسے عظیم الشان بات بیٹا کہ قرآن نے ذکر کیا قرآن نے اللہ نے آسمانوں سے پکارا زکری علیہ سلام کو یہودیوں نے پکڑ کر سر پہ آرا رکھ کے چیر کے دو ٹکڑے کر دیا اللہ نے یہ کیوں کیا اللہ نے نبی کو ذبح کروا دیا چرواگل شروا دیا پھر یہی علیہ السلام یہود یہودی بادشاہ کے دربار میں ان کو لٹایا گیا جیسے بکرے کو گرایا جاتا ہے اور چھری سے ان کو اس طرح زبا کیا گیا جیسے بکرے کو ضمع کیا جاتا ہے دھڑ الگ کر دیا گیا سر الگ کر دیا گیا تو پھر یہاں بھی یہی کہیں گے اللہ نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیا اب میارم السلام میدان جنگ میں بازیاں ہار رہے ہیں اللہ نے یہ کیوں کیا نور علام کا بیٹا سامنے سمندر پانی کی نظر ہو رہا ہے اللہ نے یہ کیوں کیا سب سے محبوب نبی کی بیٹیوں کو بھرے حرم میں طلاق پڑ گئی او تعبا نے آ کر ہمارے نبی کا گرے پکڑا رقیہ ام کلفوم رقیہ ام و دونوں بیٹیاں او خطبہ کے گھر تبت یاد آبی لہب نازل ہوئی یہ ابو لہب کے بیٹے ہیں نبوت سے پہلے نکاح ہو چکا ہے رخصتی باقی ہے ابھی لاہب نازل ہوئی اب اللہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دو اتوا آیا آپ حرم میں تھے آپ کا گریبان پکڑا اور یوں چھٹکا دے کے چاک کیا کہ تیری بیٹیوں کو طلاق ہے اللہ نے یہ کیوں کیا فرشتوں سے زیادہ معصوم بیٹیوں کو طلاق پڑ گئی اور ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا عمار کے والد یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو بے درجی سے شہید کر دیا گیا بلال کو سیٹا جا رہا ہے کوڑے پڑ رہے دھوپ میں ڈالا جا رہا ہے اور آپ کا ہمارا کائنات کا نبی دو جہان کا سردار پیٹھ پہ دو پتھر باندھ کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے کاپ اتنے آج راتے چہرے کا رنگ پیلا ہے आ, آ آ یا رسول اللہ بے ابی میں تغیر اللہ یارسول اللہ آپ کے چہرے کا رنگ پیلا کیوں پڑ گیا تو آپ نے کہا کاب میں دخل میں کبھی دن منزلا آج تین دن گزر چکے ہیں میرے پیٹ میں ایک نوالا داخل نہیں ہوا تو اللہ نے یہ کیوں کیا اللہ نے یہ کیوں کیا نہیں یہ دنیا دار المتحان ہے جو کرتا ہے حق کرتا ہے کہ امتحان کی جگہ ہم ہنسیب تو منتخل جنت اولم آیا تو جنت میں مفت جانا چاہتے ہو جنت کوئی سستی چیز ہے ان سلعت انسلاط اللہ الا ان نسلا جن اللہ کا سودا مہنگا ہے اور وہ جنت ہے بہت کی لڑائی زور پر ہے شکست چھا چکی ہے محبوب چچا حمزہ رضی اللہ تعالی عن ہو ان کا کلیجا چھیرا جا چکا ہے اور پیٹ پھٹ چکا ہے آنتیں باہر آ گئی ہندا آئی اور آنتوں میں سے کلیجے کو باہر نکالا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کلیجہ چبانے بیٹھ گئی نہیں نگلا جا سکا تو باہر اگل دیا ایک نے ناک کو کاٹ دیا ایک نے کان کو کاٹ دیا اور سارے جسم پر ایسے ایسے ایسے پچھ لگا دیے جیسے مچھلی کو تلنے سے پہلے پچ لگائے جاتے ہیں اور اللہ کا نبی سرانے پر آیا آپ نے کہا میرا چچا کہاں ہے ہمزا کہاں ہے ہمزا کہاں ہے, حمزہ کہاں ہے ایک نے کہا جی وہ کی کر کے نیچے میں نے دیکھا تھا لڑ رہے تھے تب تتہ کرو جب وہ واپس آئے تو ان سے کہا نہیں جا سکا کہ حمزہ پر کیا ہو گیا یا رسول اللہ آپ خود تشریف لا کے دیکھ لیں جب آپ نے آ کے حال دیکھا تو آپ کی ایسی آہ نکلی کہ عرش ہل گیا ہوگا اور ایسی ہچکیاں بند گئیں کہ آپ کے زار کتار آسو آسو آسو آسو آپ اتنا روئے ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں آواز نکلنے لگی آپ زندگی پر آواز سے نہیں روئے حمزہ کے سرانے کھڑے ہو کر دنیا کا سب سے صابر انسان آج اس کے بند ٹوٹے جا رہے ہیں آج رم جم برسات ہے آج گھنگور گھٹا ہے آج قدریاں بھی پیچھے رہ گئیں جو اس کے چچا پر دنیا کے سب سے صابر ہستی کے آنسو بہ رہے ہیں یہاں تک کہ اللہ کو جبریل بھیجنا پڑا آپ جبریل اتریا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ غم نہ کریں ہم نے عرش پہ لکھ دیا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد و ہی اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے لکھ دیا ہے او جان جانسار ذبح ہو رہے کفار نے گھیرے میں لے لیا بارہ آدمی تلہا اور دس انصار اور چاروں طرف سے کفار کا گھیرا اور اور سب کے سب اس زور میں کہ آج ان کو قتل کیا جائے آپ نے کہا کون ہے جو ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے ایک انصاری ش... نوجوان آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے پھر آپ نے کہا کون ہے ان کو روکے اور جنت میں میرا ساتھی بنے پھر دوسرے انصاری آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے پھر تیسرے پھر چوتھے پھر پانچ میں ابو طالب نے شیر کہا تھا صحابہ نے سچ کر کے دکھایا کہ اس ذات کی قسم مجھے اس کابے کے رب کی قسم مجھے اس کعبے کے رب کی قسم یہ بات بھول جاؤ کہ میں اپنا بھتیجا قریش تمہارے حوالے کر دوں گا ہاں میرے بیٹے پر ہاتھ ڈالنے کی ایک ہی شکل ہے کہ چاروں طرف بنو ہاشم کی لاشوں کا ڈھیر پڑا ہوگا ان لاشوں کو روند کے آؤ گے تو میرے بیٹے تک پہنچو گے ورنہ جب تک بنو ہاشم کی ایک آنکھ جھپکتی ہے کوئی میرے بیٹے پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا یہ نوبت نہ آئی تو میں یہ نوبت آئی اور انسار نے کر کے دکھا دیا وار گرتے گئے, گرتے گئے گرتے گئے گرتے گئے اوہو ابو تلا ساری دوڑتی ہوئے اور آپ کے اوپر ایسے چھا گئے جیسے مرغی اپنے بچوں پر چھا جاتی ہے تیروں کی بارش ساری کمر تیروں سے بھر گئی ساری کمر تیروں سے بھر گئی نہ ٹک سکے پیچھے ہٹا دیے گئے رہ گئے اے ہائے دادا میں نو آئے اور آ کے آپ کے سامنے سینہ سفر ہو گئے او سینے پر تیر وا قلو مناکن اقدام میں تب تو سینا بھرتا گیا ایک تیر آیا سیدھا آنکھ کے پار ہو گیا آنکھ کے اندر گس گیا اللہ کے نبی کے آنسو بہ گئے میرے رب قطادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے آپ نے تیر نکالا ساتھ وہ کیما نکالا اس کو ہتھیلی میں رکھا آنکھ کے خانے میں اس کو جڑا اور یوں ہاتھ پھیر کر کا میرے مولا اس کو دوسری آنکھ سے زیادہ حسین کر دے ہاتھ اٹھایا تو وہ آنکھ دوسری سے زیادہ خوبصورت بن چکی تھی دائیں بائیں پروانے ہیں ہاں آج شما پر پروانوں کی قربانی کی تاریخ لکھی جا رہی ہے آجمت کو بتایا جا رہا ہے کہ جنت کا راستہ صرف خطوہات سے نہیں شکستوں سے بھی طے ہوتا ہے صرف چوپڑی سے نہیں پیڑ پر پتھر باندھ کے بھی طے ہوتا ہے صرف جھنڈے لہرانے سے نہیں جھنڈوں کے گر جانے سے بھی طے ہوتا ہے یہ آزمائش کی دنیا ہے پھر جب پھر جب انسار نے اپنی وفاداری گاہک دکھا دیا تو کلحا رضی اللہ الطل کلہ رضی اللہ تعالیٰ ہر دفعہ آگے بڑھتے تو فرماتے تو پیچھے ہو جا انصاری کو آگے کر دیتے پھر وہ شہید ہوتے پھر تلح آگے بڑھتے آپ کہتے ہو جا پھر انصاری کو آگے کر دیتے. جب وہ سب شہید ہو گئے تو پھر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تلوار لے کر پھر انہوں نے دس کے برابر اکیلے نے اپنی جان کی بازی کو لگایا اور وہ پیچھے پیچھے دھکیل دیا پیچھے دھکیل دیا کتبابے نے آس آیا اور آکے ایک پتھر مارا سیدھا منہ پہ لگا دانت ٹوٹ گئے زمین پر گرے غشی تاری ہو گئی اللہ نے یہ کیوں کیا نبی کے دانتی توڑوا دیے اللہ نے یہ کیوں کیا جو ہی آپ ہوش میں تو اے اللہ ان کو عذاب نہ دینے ان کو پتا کوئی نہیں ہے عبداللہ بن کمیں آیا اس کے مقابلے میں آئی کون ام امارہ اور اگزار دو بیٹوں کے ساتھ حبیب بن زید عبداللہ بن زید بیچ میں ماں دائیں بائیں دو شاہ دو شاہ سوار کہنے کی میرے بچوں اگر اللہ کے نبی کو کوئی نقصان پہنچا اور تم زندہ رہے تو یاد رکھنا میں تمہیں قیامت کے دن بھی معاف نہ کروں گی میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی جو ہمارا محاورہ ہے میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی ماں دائیں ماں بیٹا دائیں بائیں اور ماں آگے بڑھ کے اس نے عبداللہ پہ ایک وار کیا پھر دوسرا وار کیا اور ذات نے وہ سواری یہ پیدل دو وار کیے پر اس کی زیرا توری تلوار کا اثر نہ ہوا اس نے وار کیا ان کے بیٹے پر وہ زخمی ہو کے گرا دوسرا زخمی ہو کے گرا یہ زخمی ہو کے گری پر اس نے آ کر سیدھی تلوار اللہ کے نبی کے سر پہ مارے پھر دوسرا وار کیا سر سے پھسلتی ہوئی کنتے پہ لگی تلوار کندھے کے اندر اتر گئی خون کا فوارہ چھوٹا اللہ نے یہ کیوں کیا اللہ نے یہ کیوں کیا یہ دنیا کی ریت ہے یا امتحان ہوتا ہے اللہ کے نبی گر گئے پھر طلحہ رسی اللہ تعالی نے آپ کو کندھے پر اٹھایا اور بھاگے پیچھے سے قریش سر پر چڑھائے پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا پیچھے مڑے اور پھر ایک زخمی شیر کی طرح حملہ آور ہوئے اور پھر ان کو بکریوں کی طرح پیچھے تھکیلا پھر اللہ کے نبی کو اٹھایا تو آپ نے کہا او جب طلحہ او جب طلحہ طلحا آج تو نے جنت کو واجب کر دیا آج تھی جنت واجب ہوگی دوڑ لگائی پھر کفار نے کھیرے میں لے لیا پھر اللہ کے نبی کو بٹھایا ارے کاش میں تمہیں چودہ صدی پیچھے لوٹا کے یہ منظر دکھا سکتا اور یہاں تو اللہ کے رسول پہ ایسے حال آ گئے تو ہماری کیا حیثیت ہے ہمارے بچوں کی کیا حیثیت ہے ہماری نسلوں کی کیا حیثیت ہے اللہ کا راضی ہو جانا زندگی کا سب سے بڑا سودا ہے لئی تک وری رتون تک سردا وام وداب میرے اللہ کا راضی ہونا ہی تو زندگی کی میں ہے وہ جان لے کے راضی ہو دے کے راضی ہو اس کو راضی کرنا یہ زندگی کے مہاراج ہے پیٹ بھرنا نہیں بڑے گھر کاڑیاں نہیں میرا اللہ راضی ہو جائے میں اور آپ کامیاب ہو گئے تیسری دفعہ پھر قورش نے گھیرے میں لیا پھر ان کو ہٹایا پھر اللہ کے نبی کو اور بھاگے اتنے میں ابو بکر پہنچ گئے عمر پہنچ گئے اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور سہیل بن حنیف پہنچ گئے اور اور, اور اور ابو دجانہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے ان سب حضرات نے گھیرے میں لے کے پھر آپ کو اوت پہاڑ پر چڑھایا آگے گئے تو پھر چڑھنے کی ہمت نہیں زخمی ہو چکے ہیں خون ڈر ہے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے نیچے بیٹھ گئے آپ کو کمر پہ بٹھایا پھر کھڑے ہو کر ان کو غار کے اندر داخل کیا جہاں جا کر پھر زخم کی مرہم پٹی ہوئی یہ سب نظارہ میرا اللہ دیکھ رہا تھا ستر صحابہ کے سر کٹ رہے تھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا یہ سب کچھ دیکھ کے ہوا ہے کائف میں پتھر پڑ رہے تھے میرا اللہ دیکھ رہا تھا آسمان کے فرشتے دو دفعہ ہیں آسمان کے فرشتے دو دفعہ روئے ہیں ایک دفعہ ابراہیم اور اسماعیل کی قربانی دیکھ کر ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر پڑتے دیکھ کر مینا کی وادی چار ہزار سال پیچھے لوٹ کے دیکھو معصوم آٹھ چھ برس کے بچے کو چھیانوے برس کا بوڑھا چھری تولتے ہوئے کہہ رہا بیٹا خواب دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو اللہ نے کیوں کہہ دیا ذبح کرو کیوں کو کہاں تک لے جاؤ گے کو کہاں تک لے جاؤ گے نہیں نہیں تسلیم و رضا تسلیم و رضا تسلیم و رضا تسلیم و رضا. اے اللہ جو تو کر دے ہم راسی ہیں جو تو کر دے ہم راشی ہیں تو رب ہے ہم مربوب ہیں تو آقا ہے ہم غلام ہیں تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں تو ملک ہے ہم مملوک ہیں تو ناصر ہے ہم منصور ہیں تو حافظ ہے ہم محفوظ ہیں تو ملک ہے ہم مملوک ہیں تو جابر ہے ہم مجبور ہیں تو راہم ہے ہم مرحوم ہیں ہمارا کام بولنا نہیں ہے سر چکانا ہے مجھے نطفے سے انسان اللہ نے بنایا مجھے مٹی سے اللہ نے نکالا نطفہ اللہ نے بنایا ماں کے پیٹ میں اللہ نے ٹہرایا مراحل سے میرے اللہ نے نکالا لوک پلک کو اللہ نے درست کیا روح کو اللہ نے ڈالا ماں کے پیٹ سے اللہ باہر لے کر آیا ماں کی چھاتیوں کو نہرے بنا دیا میرے اللہ نے بنایا مجھے کیا خبر تھا ماں کسے کہتے ہیں ریگا کسے کہتے ہیں میں روتا تھا اور ماں کی چھاتی میرے منہ کو لگ جاتی تھی میں روتا تھا اور تڑکتی ماں اٹھ کر فیڈر کو تیار کر کے میرے منہ سے لگاتی تھی میں روتا تھا اور میری ماں پاگلوں کی طرح مجھے لیے لیے ہسپتال پھرتی تھی ڈاکٹروں کی خاک چھانتی تھی تعویذ والوں کے پیچھے جاتی تھی دعا والوں کے پیچھے جاتی تھی یہ کام میرے اللہ نے کیا میں سوتا تھا میرا باپ جاگ جاگ مزدوری کرتا تھا میں سوتا تھا میرا باپ سردی کے تھٹڑے گرمی کے جھلسا دینے والی ہواؤں کے مقابلے کرتا تھا اور وہ تازہ روٹی مجھے کھلانے کے لیے لاتا تھا وہ خود فوکے رہتے تھے مجھے کھلاتے تھے خود تھکتے تھے مجھے راحت پہنچاتے تھے یہ سب میرے اللہ نے کیا یہ میرے اللہ نے کیا یہ میرے اللہ نے کیا جو اللہ یہ کچھ کر دے اس کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ کیوں کیا یہ کیا کر دیا اللہ اللہ ہے اللہ اللہ ہے سر جکانا ہی بندگی ہے میرے بیٹے تم نے کرنے کا حکم آ چکا ہے جواب آتا بجی جلدی کرو دیر کیوں کر رہے ہو وہ بولے بڑا خوش ہو گیا ابن قدامہ نے اپنی کتاب میں یہ ایک روایت نقل کی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام یا ابتی کا لفظ بتاتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام خوش ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام کہنے کے بیٹا بڑا خوش ہو گیا ہے تجھے پتا بھی ہے کیا ہونے والا کا پتا ہے خوش اس بات پہ ہوا ہوں کہ آپ کو چھوڑوں گا اللہ مل جائے گا اللہ آپ سے بہتر ہے دنیا کو چھوڑوں گا جنت مل جائے گی جنت دنیا سے بہتر ہے البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے کیوں اس سے ضرور دکھ پہنچے گا کرتا اتارا کا بجان آپ ایسا کرنا جب میں زبہ ہو جاؤں تو اپنے کرتے میں مجھے دفن کر دینا میرا کرتا میری ماں کو دے دینا اس کو دیکھ دیکھ کے مجھے یاد کر لیا کرے گی آپ بیٹا باپ کو نصیحت کر رہا ہے خلیل اللہ کو چھ برس کا بچہ کہہ رہا ابا میرے ہاتھ باندھو میرے پاؤں باندھو ممکن ہے پاؤں حرکت کر تجھے لگ نہ جائے مجھے من کے بل لٹا کئی نظروں سے نظریں چار ہوتے ہوئے تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے تیرا ہاتھ نہ کانپ جائے ابراہیم علیہ السلام بھائیو میں تو مرغی نہیں سب کر سکتا اس کو پھڑکتا دیکھا نہیں جاتا بیٹے کو سبا کرنے کے لیے چھیانوے برس کا بوڑھا چھری تول رہا ہاتھ باندھے پاؤں باندھے منہ کے بل لٹایا گھٹنا ان کی کمر پر رکھا اور سر پیشانی کے بالوں کو پکڑ کر یوں اٹھایا چھری کو تولا اور اے ہائے یہ وہ موقع تھا کہ فرشتوں کی چیخے نکل گئیں آسمان کی طرف سر اٹھایا اے میرے رب اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی تھی تو آج تیرے نام پہ اسے قربان کر رہا ہوں تو راضی ہو جا اور اگر تو نے میرا کوئی امتحان لینا تھا تو آج مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے ان کلمات کو سن کر فرشتوں کی ہائے ہائے ہو گئی تھی شری پھر کند ہو گئی تھی شرے زب ہوئے اسماعیل بچائے گئے دوسری دفعہ جب داعش کی وادی میں اللہ کے نبی توڑ رہے تھے توڑ رہے تھے اور پیچھے پتھر پڑ رہے تھے ٹھک دوسرا ٹھک تیسرا ٹھگ نوکیلے بھی سنگریزے بھی وہ بڑے بھی اور چھوٹے بھی ٹنڈلیاں کٹتے چلی گئی خون بہتا چلا گیا اور تائف کی دھرتی پر ایک تاریخ لکھی گئی جو آج تک دورائی جا رہی ہے اور آگے بھی دورائی جائے گی اس منظر کو دیکھ کر پہاڑ روئے زمین روئی آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے میرے بھائی میرے بھائی یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تسلیم و رضا کو شعار بناؤ تسلیم و رضا کو شعار بناؤ اللہ باپ کی طرف سے امتحان آتا ہے نیک پر پکڑ آتی ہے بروں پر امام حسین شہید کر دیے گئے کیا قصور کیا تھا کیا قصور کیا تھا سب سے اس وقت کی سب سے مقدس ترین ہستی اس جسم پہ تلواریں چل رہی تھیں جس کی ایک ایک کوٹی کو اللہ کے نبی نے ہونٹوں سے چھوما ہوا تھا وہ گردن کٹ رہی تھی ہائے ہائے جس گردن کو اللہ کے نبی نے چوما تھا ان ہونٹوں پہ ان ہوٹوں پر ابن زیاد اور یزید کی چھڑیاں پڑ رہی تھیں جن ہوٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا تھا اس پشت پہ تیر لگ رہے تھے جس پشت کو اللہ کے نبی نے چوما تھا وہ سینا چھل نہیں ہوا جو نبی کے سینے کے ساتھ لگ جایا کرتا تھا اور یوں اب بھیج لیا کرتے تھے ایسے بھینچ کر فرمایا کرتے تھے حسین المنی حسین مجھ سے ہے حسین المنی حسین مجھ سے ہے یہ کیوں کر دیا یہ کیوں کر دیا آل رسول زبا ہو گئی یہ کیا ہو گیا یہ کیوں کر دیا سولہ آل رسول زباں ہو گئے یہ کیوں کر دیا یہ کیا کر دیا صحیح کیا حق کیا حق کیا اسلام کا گلشن اس وقت سرخ ہوتا ہے گل لالا اس وقت سرخ ہوتا ہے جب اسے زمین کا پانی لگتا ہے میرے نبی کا گلشن اس وقت سرسبز ہوتا ہے اس کے پھول اس وقت سرخ جوڑے پہنتے ہیں جب امت اس سے آنکھوں کا پانی لگاتی ہے اور گردن کا خون پلاتی ہے تب جا کر اس گلشن میں باہر آتی ہے تب جا کر یہ گلشن ہرا ہوتا ہے تب جا کر یہاں پھل پھول گنچے کھلتے ہیں کمل کھلتے ہیں یہ میرے اللہ کی سنت ہے میرے اللہ کی سنت ہے اللہ پہ اعتراض نہ کرو اتنی زبانیں کھل گئی ہیں میں اسے یہ ضروری سمجھ کے بول رہا ہوں اتنی زبانیں کھل گئی ہیں کہ اللہ نے کیا کر دیا معصوموں کا کیا قصور تھا بچوں کا کیا قصور تھا ان کا کیا قصور تھا صرف اللہ قصور پہ پکڑتا ہے امام حسین کا کیا قصور تھا معصوم عبداللہ اللہ کا کیا قصور تھا چار بیٹے حسین کی آنکھوں کے سامنے تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئے علی ال اکبر گئے علی ال... علی السط گئے ابو بکر گئے تین آنکھوں کے سامنے چوتھا عبداللہ اللہ علی الصہ جن کے ذریعے سے نسل چلی اور نفر چلا عبداللہ کو بلایا پیار کرنے کے لیے پیار کرنے دو برس کا بچہ اور دو برس کا بچہ تو کافر کا بھی ہو تو اس پر اس پر شفقت کی نظر پڑتی ہے اس پر رحم کی نظر پڑتی ہے یہ تو محمد اور رسول اللہ کی نسل ہیں ان کو پیار کر رہے تھے وہ تڑپ رہے تھے پیاس کی شدت سے بھوک کی شدت سے ہمارے ہی بچے نہیں تڑپے بھوک کی شدت سے میرے نبی کے بچے بھی تڑپے ہیں گھر ہمارے ہی نہیں گرے میرے نبی کے گھر کے خیموں کو آگ لگائی گئی ہے ہماری بیٹیوں کے سر سے آنچل نہیں اترا میرے نبی کی بیٹیوں کے سر سے چنیاں اتاری گئی ہیں ایک تیر آیا ابن الموق کا سن سنا تھا اور حضرت عبداللہ کے گلے کے پار ہو گیا پیاس بجھی اسماعیل کی پیاس تو بجا دی زم زم سے پر عبداللہ کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون جگر سے دل ہٹ ہے, ہے نہ سنگ و کشت اس وقت امام حسین کا دل پھٹ گیا اور ان دونوں ہاتھوں میں اپنے بیٹے کے خون کو لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف اٹھا دیا ہے میرا رب اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو میرا تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے میں تجھ سے راضی ہوں ان سے بدلہ تو خود لینا ان سے انتقام تو خود لینا اللہ نے یہ کیوں کیا اللہ نے یہ کیوں کیا بغداد کی ٹھنڈی صبح بارہ فروری کا سورج سہما ہوا نکلا ڈرتا ہوا نکلا بارہ سو بارہ سو دس سو اٹھاون بارہ سو اٹھاون ہے عیسوی چھ سو چھپن ہے ہجری سورج ڈرا ہوا نکلا سائے محیط تھے, خوفناک تھے معصوم بچوں کی چیخوں پکار تھی بوڑھے قدموں کا لے روندے جا رہے تھے جوانوں کو پیڑیاں لگ چکی تھیں ہلاکو کا خونی لشکر تلواریں لہرا رہا تھا ادھر سے اس کی تلوار کا اشارہ ہوا اور معصوم بچے زبا ہونا شروع ہوئے اور پاک دامن بیٹیاں زبا ہونا شروع ہوئی نوجوانوں کے سرکٹے ہے کے سر کٹے پندرہ لاکھ آدمی زبا ہو گئے پندرہ لاکھ آدمی خون کی ہولی چالیس دن چلتی رہی ایک دن میں چالیس ہزار سبا کرتے تھے اگر پندرہ دن سولہ لاکھ آدمی سبا ہو گئے نہ جنازہ پڑا گیا نہ کفن ملا نہ کوئی فاتح پڑھنے کو باقی بچا اس طرح اجڑ گیا اللہ نے یہ کیوں کیا یہ کیوں کیوں کو اپنے دلوں سے نکالو میرا اللہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے یہ دنیا دار البلا ہے یہ دنیا دار المتحان ہے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے ہمیں اللہ کے در پر جھکنے کی ضرورت ہے دوسروں کے عیب نہ دیکھو حکومت کی وجہ سے فساد آ گیا شرابیوں کی وجہ سے فساد آ گیا اور زانیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا اور خوروں کی وجہ سے یہ ہو گیا یہ خود بذات خود کبیرا گنا ہے اپنے گریبان باندھ کھولو اندر دیکھو اندر اندر کے اندھیرے دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے اندر کی کمیاں دیکھ کر ہر بھائی توبہ کرے اپنے آپ کو پہ ایب سمجھنے والا بڑے خطرے میں ہے بڑی ہلاکت میں ہے اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا بڑی ہلاکت میں ہے بڑے خطرے میں ہے نیکی کا تکبر انسان کو اس طرح زلیل کر دیتا ہے کہ گناہوں کی سیاہی سے لوگ اتنے جلیل نہیں ہوتے اللہ کے دربار میں جتنا نیکی کے تکبر سے لوگ اللہ کے دربار میں ذلیل ہو جائیں گے میرے بھائیو اس وقت اوروں پہ تنقید کا وقت نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے بس اپنے اندر دیکھو اپنی کمیاں دیکھو اور اللہ کے در پر جکو اور توبہ کرو اور اس کو مناؤ رمضان میں اس نے زمین کو ہلا دیا جو اتنی رحمتوں کا مہینہ اتنا تو ہمارے گناہ اوپر پہنچے اتنا تو ہماری نا اوپر پہنچی کہ جو رحمت کا آشرا تھا اس میں زمین ہلنے لگی کپ کب کپانے لگی زیر و زبر ہونے لگی کون چار آدمی شراب پینے والا شراب پینے والا شراب پینے والا کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے دوسرا کون ہے ماں باپ کا نافرمان فرمان ماں باپ کا نافرمان فرمان ماں باپ کا نا فرمان ماں باپ کو ذلیل کرنے والا رسوا کرنے والا کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے تیسرا کون ہے بھائی سے لڑنے والا بہن سے لڑنے والا خالہ سے لڑنے والا پھوپی سے لڑنے والا چاچے سے لڑنے والا خون کے رشتوں کو خون کے رشتوں کو ذلیل کرنے والا خونی رشتوں کو ہتک کرنے والا خونی نعتوں کو توڑنے والا خونی رشتوں کو توڑنے والا بھائی اس کا گرے پکڑا بہن کو پکڑا خالہ کو پکڑا چاچوں کو پکڑا ماموں کو پکڑا اس سے لڑائی اس سے لڑائی اس سے بائی کارٹ اس سے بائی کارٹ رمضان کے آخری یشرے میں بھی بخشش کا دروازہ نہیں کھلے گا چوتھا کون ہے مشاہن مدمن الخمر شرابی آ کھولنے والے گئے ہے باپ کا فرمان اور آت الرحمن رشتوں کو توڑنے والا مشاہن مشاحن شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اندر سامان لبا لب بھرا ہوا ہو شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں شاہنا جس کے اندر سامان لبا لب بھرا ہوا ہو کوئی گنجائش نہ ہو مشاہن اسم اسم اس, اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل لوگوں سے لوگوں کہ بغض اور نفرت اور کینے سے اتنا بھر جائے اتنا بھر جائے کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے اس کو کہتے ہیں مشاہن اور ان سے کینا رکھنے والا بغض رکھنے والا نفرت رکھنے والا یہ یہ, یہ یہ یہ اتنا عام جرم ہے اتنا زیادہ جرم ہے شراب پینے والے بھی بہت نہ پینے والے بہت زیادہ ماں باپ کے نافرمان فرمان بھی بہت فرما بردار بھی بہت زیادہ رشتے داروں کو زلیل کرنے والے بھی بہت اور ان کی عزت کرنے والے بھی بہت زیادہ پر اس ٹکڑے کو کینے سے صاف کرنے والا مجھے کوئی نہیں نظر آتا اس ٹکڑے کو اس دل کے ٹوٹے کو نفرت سے بغض سے کینے سے پاک صاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا بھائیو اس لیے میں عرض کرتا ہوں اپنے بٹن کھولو اندر کے اندھیروں کو دیکھو وہ روشنیاں لاؤ جو تمہارے اندر کو روشن کریں ان روشنیوں نے ہمیں زلیل کر دیا ہے جو وہ روشنیاں جنہوں نے ماں کا عزت کو ختم کر دیا جنہوں نے بیٹی کو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا جنہوں نے نوجوان بچیوں کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے یہ وہ روشنیاں جنہوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے تاجر کو خیانت پہ لگا دیا اور اور اور اور اور ساری نوجوان نسل کو موسیقی پہ لگا دیا یہ روشنیاں بجھا دو ان کے پیچھے خوفناک اندھیرے چلے آ رہے ہیں اس کو کسی دریا میں دفن کر دو ہمارے دریا بھی اس لیے سوکھ گئے ہیں شاید شاید وہ بھی وہ بھی سوکھ گئے ہماری نافرمانیوں کی آگ ایسی بڑکی ایسی بڑکی کہ دریا بھی چل کے راک ہو گئے سوکھ گئے میرے بھائیوں اپنے اپنے بٹن کھولو اپنی گرے میں جھاکو اور اللہ کے دربار میں آنسو بہاؤ اور توبہ کرو اور اس کو مناؤ تو اس کی ناراضگی توبہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتی اس کی ناراضگی اس کے پاؤں, اس کے پاؤں میں سر جھکا کر سجدوں میں رو رو کر رو رو کر منا کر یہ تو طریقہ ہے اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے مجھے اس سے زیادہ خوف یہ ہے کسی اور جگہ سے زمین نہ ہل پڑے کسی اور جگہ ہوا نہ پاگل ہو پڑے کسی اور جگہ پانی نہ بے لگام ہو جائے کیونکہ کوئی توبہ کے آثار نہیں ہے کوئی توبہ کے آثار نہیں ہے اے اے اے اب افطاریوں میں حلوہ پوڑی پک رہا ہے ارے تمہارا دل کہاں چلا گیا ہے تمہارا دل کہاں چلا گیا ہے افطاریوں میں ہلوے پک پکڑے ہیں اس عمر کے زمانے میں کہتایا تو انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا گھی کھانا چھوڑ دیا مچھلی کھانا چھوڑ دی جو کی روٹی سرکے کے سرکے میں ڈبو کے کھا لیتے تھے اور روزانہ بیس اونٹ ان کے دسترخوان پر ان کے ذاتی مال میں سے ذبح کیے جاتے تھے روزانہ بیس اونٹ زبا کر کے کھلاتے تھے فاقہ زدہ لوگوں کو اور خود سرکے سے روٹی کھا لیتے تھے خود سر کے سر افطاری روزے داری کروائے گا نا آخر اس نے روزہ رکھا ہوگا نیک بندہ ہی ہے نیک بندہ ہی ہے پر دل کہاں بیچ دیے دل کہاں چلے گئے کہ امت ہلاکت کے آخری کناروں پر معصوم بچوں کی آہوں سے پہاڑ ہو رہے ہیں ہوائیں سو رہے ہیں پر فیصل آباد میں ویسے ہی ہوٹلوں میں افطاریاں ویسے افطار پارٹیاں ویسے ہی فضول خرچیاں ویسے ہی مال دھن دولت کو ضائع کرنا میرے بھائیوں میرے بھائی میرے بھائیوں بھائیو اللہ کے واسطے آخلو آنکھیں کھولو مصیبت کی کھڑیاں سر پر کھڑی ہیں آفات نے منہ کھول دیا ہے بلائیں, بلائیں بلائیں بڑی چلی آ رہی ہیں زمین آسمان کے تیور بدلے بدلے ہو چکے ہیں آسمان والے کو راضی کرو آسمان والے کو راضی کرو آسمان والے کو راضی करो تو راضی ہوتا ہے توبا سے وہ راضی ہوتا ہے چھپ جانے سے اس کو مناؤس کو مناؤ اور اور اور میرے بھائیوں گھروں میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے یہ تجارتوں کا وقت میں تمہیں بتا رہا ہوں میں پچھلے دو سال سے کہہ رہا ہوں تجارتوں کے بڑھانے کا وقت ختم ہو چکا ہے کچھ ہونے والا ہے کچھ ہونے والا ہے میں کہتا تھا میں نجومی نہیں ہوں میں نجومی نہیں ہوں پر یہ بے حیائی کا سیلاب کچھ کر کے دکھائے گا یہ ننگے ناچ یہ سر عام شرابیں یہ سر عام شراب کی محفلیں یہ ماؤں کو زلیل کر دینا آپ کو رول کے رکھ دینا سارے بازار کا خیانت پہ چلے جانا تجارت کا سوت پہ چلے جانا قاضیوں کے قلم کا بک جانا وکیلوں کا قاتل زانی کو پناہ دینے کے لیے آمادہ ہو جانا سرے بازار لڑکیوں کا ناچنا کالجوں کے اندر سکولوں میں موسیقی سکھائی جا رہی ہے تمہیں کیا ہو گیا کہاں اپنے بچے بھیج رہے ہو کہاں اپنے بچوں کو بھیج رہے ہو اتنی مہنگے فیسیں بھی بھرتے ہو اور وہ آگے بیٹھ کے تبر سارنگی سکھائیں اس نسل کو جن اعمال کی وجہ سے اللہ نے زمین کو پلٹ پلٹ کر دیا وہ تمہاری نسل بیٹھ کے سیکھے موسیقی سکھائی جائے اردو کی بجائے انگریزی بولی جائے تو بولو بولو میں نہیں کیا انگریزی نہ بولو تو پر توبہ کرو پر توبہ کرو پر توبہ کرو اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو ان اعمال کے ساتھ اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے تو اس وقت میرے بھائیوں ضرورت ہے سارے مجمے کو اللہ کے سامنے جھکنے کی اور یہ توبہ پختہ نہ ہوئی تو ہلاک ہو جائیں گے پختگی کے لیے کہہ رہا ہوں نکلو نکلو یہ سمت کی امتیازی شان ہے یہ سمت کا امتیازی کام ہے کہ یہ خود بھی توبہ کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے بھی پھرتے ہیں بسمت کی حلاکت اس وقت ہوگی جب یہ اللہ کی اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں گے یاستیب القم و تس اللہ و تس انسرونی فلا انس رقم ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا بھلائی پھیلاؤ برائی مٹاؤ ورنہ تم دعا کرو گے میں قبول نہیں کروں گا تم سوال کرو گے میں پورا نہیں کروں گا تم مدد چاہو گے میں تمہاری مدد کو آؤں گا نہیں اور جب تم میری راہوں میں ہوگے تو تمہارے ہاتھ اٹھیں گے تمہارا رم مدد کو اترے گا ہاں عمر میں آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ فلسطین میں داخل ہوئے پہلی لڑائی کیسر کے بھائی جرجیس کے لشکر کے ساتھ ہوئی وہ ایک لاکھ یہ آٹھ ہزار چاروں طرف سے روم نے گھیر لیا بن اصا بس اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے ہم نے یقین کر لیا کہ آج ہماری قبریں یہیں بنیں گی آج یہیں معاشر قائم ہوگا اور عرب کی عادت تھی شیر پڑتے تھے لڑائی میں کا اس دن ہمیں شیر بھی پھول گئے سب کی زبان پر تھا یا رب محمد انصر سر امت محمد اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما کہ یہ ہماری زبان پر تھا یا رب محمد انصر سر امت محمد ادھر کام پر تھے ادھر ہاتھ اٹھے دعا کو دعائیں تو ہم بھی مانگ مانگ تھک لیے کہ یا رب محمد انصر سر امت محمد آج مدد نہیں آ رہی ہمیں اللہ سے گلہ کوئی نہیں ہے ہمیں اللہ سے گلا کوئی نہیں ہے ہمیں اپنی ذات سے گلا ہے ہم نے وہ میدان چھوڑ دیا جہاں اللہ کی مدد اترا کرتی تھی عبداللہ بن عمر اس لشکر میں شریف تھے فرماتے ہیں جب چاروں طرف سے پھینچ گئے اور قریب تھا کہ ہم بادل کا نوالہ بنتے سورج ڈھلا میری نظر آسمان پر پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں آسمان پھٹا اور اس میں سے سفید پگڑیوں والے شہابی گھوڑوں پر سوار اتر رہے ہیں ایک قطار آ رہی ہے آگے آگے ایک گھوڑ سوار ہے اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اس کے نیزے کی انی چمک رہی ہے اور پیچھے ایک لشکر ہے جو شہابی گھوڑوں پر ہے ان کے امام سفید ہیں اور اگلا اگلا گھوڑ سوار کہہ رہا ہے اب شروع یا امت محمد فقط عطا کو مل بن نصر امت محمد تمہیں مبارک ہو تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا بس ایک نظر پڑی اور غائب ہو گئی چند کھڑیا نہ گزری تھی کہ روم بھاگ رہا تھا اور ہم ان کا پیچھا کر رہے تھے بدر کا میدان ہے اور اللہ صحابہ کے ہاتھ اٹھے اے ہمارے رب یہ کہنا تھا اے ہمارے رب کہ فوراً اللہ کا جواب آیا مدمفین مبارک ہو تمہارا رب ہزار فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہے امت نے میدان دعوت چھوڑا میدان محنت چھوڑا ہم اوروں سے توبہ کرواتے تھے ہم کفر والوں کو ایمان کا پیغام سناتے تھے ہم گناگاروں سے نفرت کی بجائے ہمدردی رکھتے تھے راتوں کو اٹھا اور ان کے لیے روتے تھے دن میں ان کے پیچھے پھرتے تھے راتوں کو ان کے نام لے دے کر آئے ہے بلال کو ستانے والے اور اس کی کھال اتارنے والے اور اس کی چمڑے اتارنے والے اور بلال بلال کوٹھے کی چھت پہ چڑھ کے صبح صادق کا انتظار کرتے تھے کہ صبح صادق ہوگی تو اذان دوں گا وہ کوٹھی کی چھت پہ بیٹھ کر کہتے ہیں اے میرے مولا قریش کو ہدایت دے دے فلاں کو ہدایت دے دے فلاں کو ہدایت دے دے فلاں کو ہدایت دے دے یہ جذبے یہ جذبے دعوت کے تھے اس امت کا جذبہ ہمدردی ہے ہمدردی ہے سارے عالم کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانا دعوت کا میدان گرم ہوگا تو اللہ کی مدد آئے گی یہ امت مقام میں دعوت پر آئے گی تو اللہ کے غذب کے دروازے بند ہوں گے اور اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں گے میرے بھائیوں توبہ کرو اور لوگوں اللہ کی راہوں میں پھر کر لوگوں سے توبہ کرواؤ یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارا کام ہے یہ ہمارا وظیفہ ہے اسی کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس منصب کو چھوڑنے کی وجہ سے انسانیت اعمال سے گری ہم اللہ کی نظروں سے گرے دونوں کام ہم دونوں وہ اعمال سے گر کے ہلاک ہوئے ہم اللہ کی نظروں سے گر کر ہلاک ہوئے ہم سب کو اپنے انفرادی قصوروں سے بھی توبہ کی ضرورت ہے اور اس اجتماعی جرم سے بھی توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کم تم خیر تم سب سے بہترین امت ہو تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے مرون بل معروف تم بھلائی کے دائی ہو برائی کو مٹانے کے دائی ہو سلا اللہ سے لیتے ہو لیکن بھائیو ہم خود ہی برائی پھیلانے والے بن گئے میں کس نے بنائے فلمیں کس نے بنائی ویڈیو کس نے کس نے تیار کی انعی بانڈ کی اسکیمیں کس نے بیٹھ کے بیچیں کس نے چلائیں یہ لوٹری کی اسکیمیں کس نے چلائیں یہ بینک کس نے بنا شراب کے اڈے کون چلا رہا ہے زنا کے اڈے کون چلا رہا ہے دفتروں میں بیٹھا رشوت کون لے رہا ہے ناپ تول کے پیمانوں کو کس نے کم کیا ہے جھوٹ کون بول رہا ہے خانت کون کر رہا ہے ماں کو زلیل کون کر رہا ہے باپ کا گھر کون پکڑ رہا ہے بھائی بھائی سے کس کا دست کس, کون, کون کس سے لڑا ہوا ہے بھائی بھائی سے کون ہے عدالتوں میں کیس کس کے ہیں عدالتوں میں جھگڑے کس کے ہیں گلیوں میں جھگڑے کس کے ہیں مکانوں کے جھگڑے کس کے ہیں زمینوں کے جھگڑے کس کے ہیں چاہ دیکھو فیصلہ بات کی عدالت میں جیل میں کتنے بے گنا پھانسی پچڑے ہوئے ہیں؟ کتنے بے گنا پھانسی پچڑے ہیں ان کا جھوٹا نام کس نے لکھایا تھا مجھے ہر مہینے ایک خط آتا ہے قیدی کا ھوزور, میں بے گناہ ہوں میرے بچے رول گئے میں غریب آدمی میں کس کو قتل کرنے کا ہوں میرا جھوٹا نام دیا گیا تھا میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں کیس لڑ سکتا میں پھانسی ہو چکا ہوں مجھے اللہ کے واسطے بچالو. پیسے مانگتے ہیں آپ ان کو پیسے دے مجھے نکالو میرے بچے رل گئے میری بوڑھی ماں میرا بوڑھا باپ ان کا آسرہ کوئی نہیں جس مدعی نے یہ نام دیا اور وہ بے گناہ کی کوٹھی لگا ہے آسمان نہیں ہلے گا ارش نہیں ہلے گا دھرتی نہیں کب کب آئے گی پتھر نہیں روئیں گے کتنے پھانسی کے منتظر ہو چکے ہیں اور وہ بے گناہ ہیں مقدمہ کرنے والوں کو بھی پتا ہے کہ بے گناہ چڑھ جائیں گے ارے اس دن کا انتظار کرو جب یہ مظلوم آئے گا ظالم کا گریبان پکڑ کر مقتول کی گردن اس کے ہاتھ میں ہوگی اور کاتل کا ہاتھ اس, کا, کا گریبان اس کے ہاتھ میں ہوگا اس کے قتل میں ایک شریک ہے جس مدعی نے جھوٹا نام دیا اسے پکڑے گا جس وکیل نے کیس لڑا اسے پکڑے گا جس نے جھوٹی ایف آئی آئی آر کاٹی اسے پکڑے گا جس جج نے پیسے لے کے پھانسی پہ چڑھایا اسے پکڑے گا ان کو ایسے پکڑے گا اور گرے اس کا ہاتھ اپنے اور اس کا سر اپنے ہاتھ پر ہوگا اور ارش کی طرف اپنے ہاتھ کو اٹھا کر گئے گا میرے مولا مولاد ان سے پوچھ انہوں نے مجھے کیوں قتل کیا تھا میرے بچے رل گئے تھے مظلوم کے بچے جب وہ روتے ہیں ان کے آنسو پوچھنے کون آئے گا مجھے رونا اس میں زیادہ آ رہا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے پورا محکمہ بنایا تھا یتیم بچوں کی کفالت کا ان کو گود لینے والے ہزاروں تھے آج رونے والے ہزاروں ہیں کون گود لے گا کون آنسو پوچھے گا جن کے جن کی مائیں گم ہوں گے جن ماؤں کے لال گم ہوں گے کون ان کی تربیت کرے گا روزانہ اخباروں میں آ رہا ہے وہ رنڈیاں ان کو پکڑنے کے پیچھے بردا فروشن کو اٹھانے کے پیچھے ہے اس کے بعد اور کون سی قیامت آئے گی اس کے بعد اور دنیا کون سا شرمناک منظر دیکھے گی میرے بھائیوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو اور اپنے گناہوں میں چھانک کر دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں یہ تبلیغ اس وقت اس وقت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے غصے سے بچ جانے کا اور اللہ کی رحمتوں کو اتارنے کا کہ قافلے بن بن کے اللہ کی راہ میں پھرو اوپر اجتماع بھی آ رہا ہے اٹھارہ کی شام سے, اس سے چلے چلے, چلے چار مہینے کی جماعتیں بنا کر نکلو اور اپنے اپنے انفرادی اجتماعی گناوں سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو اپنے اللہ کو مناؤ مناؤ پتہ نہیں کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کر دے پتہ نہیں ان معصوموں میں سے کسی کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے اللہ تو مصیبت سے بھی خیر نکالتا ہے شر سے بھی خیر نکالتا ہے کیا پتہ ہے اس بربادی کے پیچھے کوئی آبادی ہو کہ میرے بھائیو تسلیم اور رضا کو شعر بناؤ تسلیم اور رضا کو شعار بناؤ اور توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو اس سے بڑا حفاظت کا کام اس وقت مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا یہ بہت بڑی حفاظت کا سامان ہے کہ بس اللہ کی راہوں میں پھر کسی سے لڑ پڑے ہو معافی مانگ لو کوئی تم سے لڑ پڑا ہے خود جا کے اسے سے معاف کر دو کسی کو جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے اسے معاف کر دو کہیں غلط قدم اٹھ رہے ہیں واپس لے آؤ کدموں کو واپس لے آؤ قدموں کو واپس لے آؤ کہیں وہ نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو گیا تھا تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو نا ابھی دو نفل پڑھنا پہلے توبہ کے پھر چار سنتیں پڑھنا پھر ان شاء اللہ گے دوسری بات میں نے فطرانے کے بارے میں ارض کرنی تھی عام طور پر گندم کے حساب سے لوگ فتص کا فطر فطرانہ ادا کرتے ہیں وہ بنتا ہے بائیس ایک روپے تیئیس روپے اللہ کے نبی فطرانہ دیا کرتے تھے کشمش کے لحاظ سے یا کھجور کے لحاظ سے تین کلو کھجور دیتے تھے تین کلو کشمش دیتے تھے تین کلو کشمش کے پیسے بناؤ تو وہ ایک ہی آدمی کے ہزار روپے سے زیادہ بن جاتے ہیں وہ تین سو ڈیڑھ روپے کشمش کا کیا بھاگ ہے ए? 80 روپے تو 240 ایک ہی آدمی کا بن گیا فترانا ایک آدمی کا فطرانہ کھجور کا حساب لگاؤ تو تیس چالیس پچاس روپئے کلو ہے تو ڈیڑھ 700 روپے ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے گندم کے حساب سے دو تو 22 روپے بنتا ہے کھجور کے حساب سے دو تقریباً ڈیڑھ بنتا ہے کشمش کے حساب سے دو تقریباً ڈھائی روپے بنتا ہے زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں بازار میں پتہ کرو مالدار لوگ جو اعلیٰ درجے کی کشمش ہے اس کے ریٹ کے حساب سے نکالو بڑی آفت آئی ہے غریبوں پہ یہاں کے غریبوں کو بھی نہ بھولو وہاں کے مصیبت زدوں کو بھی نہ بھولو ادھر بھی پہنچاؤ یہاں کے فقیروں کو بھی دو وہاں کے فقیروں تک بھی پہنچاؤ اور اللہ پاک کو پسند ہے دکھی کی مدد کرنا مصیبت زدہ کی مدد کرنا آپ نے فرمایا جو مالدار فقیر ہو جائے اس کی عزت کرو اس کا اکرام کرو جس مالدار پہ آفت آ جائے اس کا اکرام کرو کہ وہ اس پر دکھ بڑا آیا ہے غریب تو پہلے اس دکھ سہنے کا عادی ہوتا ہے تو مالدار جو فقیر ہو جائے اس کی اعانت کرو اس کی مدد کرو تو اپنا صدقہ کا فطر ادا کرو یا کشمش کے لحاظ سے یا کھجور کے لحاظ سے جس کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہے تو چل دم کے لحاظ ہی دے, دے تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے بھائیو ایک تو توبہ کرو ایک اللہ کی راہ میں نکلنے کے سارے بھائی ارادے کرو دو نفل سرات حاجت کے پڑو توبہ کے توبہ پھر سنتیں پڑھو صفیں بناؤ دیکھو بھائی اتنا بڑا اہل ایمان کا مجمع ہے اور جمع الوداع ہے اللہ کی رحمت پر کبھی نا نہ امید نہیں ہونا چاہیے اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ ہماری ضرور سنے گا اتنے آدمی کسی بھی بادشاہ کے در چلے جائیں تو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو حیا کرے گا وہ تو ہے حیاؤں والا ہے ہی محبتوں والا در گزر کرنے والا تو نا حرام ہے نا امیدی کفر ہے نامیدی نا کبیرا گناہ ہے تو میں یقنا تم رحمت ربی ہی الل کیا تو اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہلاکت ہم اللہ کی رحمت سے نا امید بالکل نہیں ہیں ہم اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اس کی منت کریں گے اسے مانگیں گے وہ انشاء اللہ ہماری ضرور سنے گا تو سارے بھائی شریف پڑھو اور اللہ سے مانگو آج اللهم لك الحمد كما أنت أهله فسلj على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله يا أحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد سلj على محمد كما أنت أهله يا أحد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد وفخل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أول الأولين يا آخر الاخرين يا ذو القوه المتين يا راحم المساكين يا راحم المساكين يا راحم المساكين, المساكين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفونا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تخطلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء عندنا ولا حول مہربان ولا اللہ اے کریم اللہ غفر رحیم اللہ اے محبت کی نظروں سے دیکھنے والے اللہ تیرے بندے تیرے غلام تیری مسجد کو بھر دیا ہے تیرے گھر کو بھر دیا ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے تیری رحمت کے در کھلے ہوئے تو پہلے آسمانوں پر آیا ہوا ہے فرشتوں کے ساتھ آیا ہوا ہے اور اپنے پورے یا اللہ، تو نے جنت کو کھولا ہوا ہے ہم تیرے غلام تیرے بندے تیرے حقیر بندے اپنے گلاحوں پہ اپنے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر اپنی خطاؤں کے بار اٹھا کر تیرے در پر معافی مانگنے آئے ہیں آج ہمیں معاف کر دے یا اللہ آج ہم نے تیرے در پر ضد کرنی ہے میرے مولا جیسے بچہ ضد کر رو رو رو رو اپنی ماں سے ہاں کرا لیتا ہے آج میرے آکا تیرے در پہ ضد کرنی ہے میرے مولا آج ہم نے تجھے منانا ہے میرے اللہ تم مان جا تیری زمین ہمیں خبردار کر چکی ہے تو تو رٹ گیا ہے پہاڑوں کے پتھروں نے ہمیں خبر دے دی ہے کہ تو روٹ گیا ہے اوپر سے یا اللہ بادلوں کی گن گرج رولوں کی بارش ہے میرے رب ہے میرے رب ہم تک خبر پہنچ گئی ہے کہ تو روٹ گیا ہے یا اللہ ہم بھی بڑی پنچایت لے کر آج تجھے منانے آئے ہیں میرے مولا اتنی بڑی پنچایت اس وقت پورے پاکستان میں کہیں کٹھی نہ ہوگی میرے مولا آج ہم اتنا بڑا جرگہ تیرے در پر لائے ہیں میرے آقا کہ ہمیں پتہ ہے تو بڑی حیاؤں والا ہے بڑے شرموں والا ہے میرے مولا میرے آقا اس مجمے میں بڑے تیرے نیک بندے بھی ہوں گے ایسے جوان بھی ہوں گے جن کی جوانی پاک ہوگی یا اللہ ایسے بوڑھے بھی ہوں گے میرے مولا جن کے سفید بالوں سے تجھے حیا آتی ہوگی یا اللہ ایسے دیادار تاجر بھی ہوں گے جن کا تو نبیوں کے ساتھ حشر فرمائے گا تیری راہ میں پھرنے والے مسافر بھی ہوں گے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھکے کھا رہے یا اللہ یہ ساری پنچایت آج تیرے در پر آئی ہے اور یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ دیتی ہے اس کی محبت کا واسطہ دیتی ہے میرے مولا آج ہماری تو یا اللہ معافی کا اعلان کر دے معافی کا اعلان کر دے معافی کا اعلان کر دے اے میرے رب اے میرے رب جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کے حقدار تھے اس سے بھی زیادہ یا اللہ یا اللہ نے تو فضل فرمایا کہ پورے ملک میں زلزلہ نہیں آیا تو نے صرف پہاڑوں کو ہلایا تو نے صرف پہاڑوں کو حرکت دی میرے مولا سورے شہروں میں انتہاتوں میں وہ گنا ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں تیرے نبی کی خبر ہے جب شراب پی جاتی ہے جب زنا ہوتا ہے جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو, تو زمین کو ہلا دیتا ہے یہ سارے جرم تو فیصلہ باد میں ہیں سارے کراچی سے پشاور تک ہیں تو نے کرم کیا ہمیں ہماری پکڑ نہ فرمائی اور میرے مولا نے جتنی کو کی ہے ہمارے دل پارا پارا ہو گئے میرے آقا یا اللہ معصوم بچوں کے آنسو اور ان کی درد بری شکلیں دیکھ دیکھ کر یا اللہ ہمارا اندر پگھل گیا ہے میرے مولا ہم کسے جا کے غم سنائیں میرے آقا کسے جا کے دکھ سنائیں بنو خزاں پہ آفت ٹوٹی تھی وہ بھاگ کر تیرے نبی کے دربار میں آگے تھے اللہ تو بتا تیرے در کے سوا اب اور کون سا در ہے جسے جا کر ہم کھٹکھائے اور جہاں جا کر ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہماری آخری پناہ گئے ہے تیری طرف سے میرے مولا جب پکڑائے گی تو پھر ہمارا تو اور کوئی بھی نہیں ہے میرے مولا ہمارا گلا کوئی نہیں کہ تو نے کیوں پکڑا ہمارا گلہ کوئی نہیں ہے تو نے کیوں پکڑا جو تو نے کیا حق کیا ہم اس کے حقدار ہیں ہم سے یا اللہ اپنا دکھ بیان کرتے ہیں اپنا یا اللہ غم بیان کرتے ہیں میرے مولا تو نے ہماری فطرت بنائی ہے کہ ہم اظہار غم کے بغیر رہ نہیں سکتے ہم دکھ کا ظاہر کیے بغیر رہ نہیں سکتے تیرے نبی جیسی ہستے بھی باہر سے دکھ اٹھا کے آتے تھے تو اما خدیجہ کو سب کچھ سنایا کرتے تھے وہ تیرے محبوب کو تسلیاں دیا کرتی تھیں وہ تیرے محبوب کے زخموں پہ پمبے رکھا کرتی تھیں وہ تو یا اللہ تجھے دیکھتا تھا تیرے عرش کو دیکھتا تھا یا اللہ تو دکھ چیز ایسی ہے غم چیز ایسی ہے میرے مولا کہ یا اللہ دل ہل جاتے ہیں اور کلیجے پگھل جاتے ہیں پتہ پانی ہو جاتے ہیں اے میرے رب اے میرے رب صحابہ جیسے حسیاں جنہیں نے روزی اللہ عنہ بنایا وہ بھی میرے مولا دکھوں کی شکایت لے کر تیرے نبی کے در پر آگے تھے اور آ روئے تھے اے میرے رب اے میرے اللہ ہم نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں ہم تو زلیل قسم کے حقیر قسم کے مسلمان ہیں اے میرے رب اے ہمارے رب اے اللہ ہم کس کے ہم, ہم ہائے ہائے نہ کریں تو کیا کریں میرا مولا ہم فریاد نہ کریں تو کیا کریں اے رب کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما لے اپنے غصے کو واپس لے لیں اللہ ہمارے پاس پہلے کچھ نہیں تھا لیکن اب ہماری جولی میں کچھ آ گیا ہے کئی ہزار معصوم بچوں کے گوشتوں کے ٹکڑے ہماری جولی میں ہیں وہ ہم تجھے پیش کرنا چاہتے ہیں میرے مولا وہ سم بچے جو لنڈن کی دیواروں کو تھپ تھپاتے تھپ تھپاتے تھپ تھپ موت کی آبوش میں سو گئے ان کے وہ بے بسی کے آنسو جنہیں تیرے سوا کوئی نہ دیکھ رہا تھا اور ان کی وہ فریادیں جن کو ماں باپ اوپر کھڑے سن رہے تھے لیکن وہ نکالنے کے قابل نہ تھے ہائے ہائے میرے اللہ تو نے ہمیں مال تار کر دیا تیرا شکر ہے تو انہیں ہمیں مالدار کر دیا ہماری جولی بھر دی تو انہیں میرا بولا آج جولی تیرے در پر لائے ہیں تیری محنت کر کے ان معصوم یا اللہ روحوں کا واسطہ دیتے ہیں ان معصوم جسموں کا واسطہ دیتے ہیں میرے مولا کو جن کو مائیں دیکھ نہ سکی جنہیں باپ قبروں میں اتار نہ سکے اور وہ سیدھے زمین میں چلے گئے میرے مولا وہ سیدھے زمین میں چلے گئے میرے مولا وہ تو کھیلنے کے لیے نکلے تھے میرے مولا تو پنگوڑے میں بچے کھیل رہے تھے کوئی دودھ پی رہے تھے کوئی فیڑن پی رہے تھے کوئی معذوم بچے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے ہنس رہے تھے کوئی آپس میں یا کاغذ پر لکیریں مار رہے تھے کوئی پینسل ٹھیک کر رہے تھے کوئی بستے سے کتابیں نکال رہے تھے کوئی آپس میں مسکرا مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے پتہ بھی نہ چلا کہ چہرہ امر آیا اور ہماری نسل چھن گئی میرے مولا ہماری نسل ہی چھن گئی میرے مولا اے ہمارے رب ہمارے رب ہمارے اللہ دریائے اللہ ہمارے معصوموں کی اللہ لاشوں کو اس نے کفن دے دیا ہمارے پاس تو کپڑا بھی نہ تھا ہم انہیں کیا کفن دیتے اس کے پاک پانی نے آگے بڑھ کر انہیں کفن دے دیے وہیں کی مچھلیاں ان کا ان کی قبر بن گئی میرے مولا اے رب کریم وہ معصوم پرگن اے مل جن پر ماؤں کے آسرے تھے جن پر بوڑھے باپ کی نظریں تھیں کہ یہ ہماری بوڑھی ہڈیوں کا سہارا بنے گے تو نے اپنی حکمت سے ان کو اٹھا لیا ہمارا کوئی گلا نہیں ہے ہم اپنا دکھ بیان کر رہے ہیں یا اللہ اے مولا ان معصوموں کی توفیل مت کے غم کی رات ختم کر دے اللہ ختم کر دے اللہ ختم کر دے جو بچ گئے ان کا تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے ان کی مائیں کوئی نہیں جو کو کنگی اب کریں ان کی مائیں کوئی نہیں ہے جو کو نوالے بنا بنا کھلائیں ان کی مائیں کوئی نہیں ہے جو ان کے کپڑے دوئیں جن کو آوش ملے ان کی مائیں کوئی نہیں ہے جو کو اب لوریاں سنائیں گی جو کو کہانیاں سنائی گیون ان کو میں اٹھا لیا وہ آسمان کی چھت ہے اور زمین کا پرش ہے اور ان کو کوئی بھی نہیں رہا میرے بولا وہ مٹی کے ڈھیر میں اپنی ماں تلاش کرتے پھر رہی اور مائیں لنڈروں کے نیچے اپنے لال تلاش کرتے پھر رہی ہیں اللہ تم ایمان لائے تیری تقدیر پر تقدیر پر خیر کی شر کی ہم ایمان, ہم ایمان لائے ہم ایمان لائے ہمارے گلے کوئی نہیں ہے گلے کوئی نہیں ہے گلے کوئی نہیں ہے اللہ یہ ہماری کہانیاں ہیں دکھ بری درد بری اللہ اللہ ہم تجھے سناتے ہیں تجھے تو پہلے ہی پتا ہے تیری ہی طرف سے حال آیا ہے تیری طرف سے آیا ہے پر ہمارا سنائے بغیر چارہ نہیں کرے آپ اللہ پنگورے خالی ہو گئے لا کھاٹ خالی ہو گئے کھلونے ایسے ہی رہ گئے کھیلنے والے وہ خالی ہے کھلونے ایسے ہی رہ گئے وہ خوبصورت پہاڑوں کے نشے کو فراز سارے بالا ہو گئے ان پہ کلکاریاں مارنے والے بچے ان پہ اچھلنے کودنے والی نسلیں سوری تیرے پاس چلی گئی تو نے انہیں جنت میں پہ پہنچا دیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا دیا ہوگا وہ تو مزے میں رہ گئے جو چلے گئے جو بچ گئے ان کا غم ہمیں کھا رہا ہے میرے مولا ان کا غم ہمیں کھا رہا ہے ان کو اما کے کہنے کا جواب نہیں ملتا ان کو اما کہنے کا کوئی جواب نہیں ملتا وہ اما کہتے ہیں آگے کوئی نہیں جو کہے جی میرا لال جی میرا لال کوئی نہیں رہا جوان بیٹیوں کی عزت خطرے میں ہیں میرے مولا چور ڈاکو چولو چکے پہنچے ہوئے میرے مولا اے میرے رام ہمارا دکھ تیرے سامنے ہے اے اللہ بشیر کا باپ شہید ہوا تھا کی لڑائی میں اس کی ماں بھی مر گئی تھی اللہ عہد کی لڑائی سے واپسی پر وہ اپنے باپ کو ڈھونڈنے نکلے وہ تو تیرے پاس چلے گئے تھے تو آ کر تیرے نبی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور بشیر نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ما فعل ابھی یا رسول اللہ میرے ابا کہاں ہے تو تیرا نبی جواب نہیں دے سکا تھا اس نے منہ موڑ دیا تھا بشیر پھر آگے سے آئے تھے اور پھر پوچھا تھا یا رسول اللہ ابی میرا باپ کہاں گیا تو تیرے نبی اپنے آنسو نہیں روک سکے تھے اور ان کے چشمے بہ پڑے تھے میرے مولا تو بشیر تیرے نبی کی ٹانگوں سے لپٹ گئے تھے اور وہ روئے تھے اور انہیں کہا تھا یا رسول اللہ میرا کوئی نہ رہا میں تنہا ہو گیا تو تیرے نبی نے فرمایا تھا بشیر تو راضی ہو جا آج کے بعد اللہ کا رسول تیرا باپ ہے اور عائشہ تیری ماں ہے انہیں کون کہے گا انہیں کون کہے گا میرے بولا اے جانوروں سے بھرا ہوا جہان ہے جنہیں اتنا بڑا زلزلہ بھی بیدار نہیں کر سکا اتنی اتنے معصوموں کے آنسو بھی یا اللہ ان کے پتھر دل کو نہیں نرما سکے ہوٹل آباد ہیں کہ لگ رہے ہیں البے پوڑیاں پک رہی ہیں اللہ اللہ آئے ہائے آئے ہائے کس جنگل میں آگئے ہم ہاں؟ کس بیرانے میں آ گئے بشیر کی تو موج ہو گئی اس کو اللہ کا رسول باغ مل گیا عائشہ ماں مل گئی ہے یوتیموں کے والی اے آسروں کے آسرہ اے بے آسروں کے آسرہ اے, اے ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والے اے دکھی دلوں میں بسنے والے اے فقیر کی پکار پہ لبے کہنے والے اے سفید بالوں سے شرم کھانے والے اللہ تجھے تیری صفات کا واسطہ جاتے ہوئے رمضان کی برکتوں کا واسطہ یہ آخری جمعہ ہے ہم تیری منت کرتے ہیں ہمیں مزید دکھ نہ دے ہمیں مزید زلزلوں میں مبتلا نہ فرما ہمیں تو باطل ہی کافی تھا ماروں کو عراق میں کیا ہو رہا ہمارے ہی بچوں کو آگ لگ گئی پڑوسی ملک میں کیا ہوا آگ بڑک تھی میرے مولا اے ہے بڑ کے ہی جا رہی ہے بڑ کے ہی جا رہی ہے آج کا باطل ہمارا مذاق اڑاتا ہے کہتا تمہارا خدا ہے کہاں اور یہ مسلمان بھی کہہ رہے خدا ہے کہاں یہ موقع نہ دے میرے مولا یہ موقع نہ آنے دے میرے بولا تو آ جا بدر کی طرح آ جا ہم تو رمضان میں بدر کی آس لگائے ضروری بیچ دیے ہم تو بدر رمضان میں فتح مکہ کی آس لگائے بیٹھے تھے میرے والے برسا دیے ہماری نسلیں بہ نہیں میرے بولو ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں ہم راضی ہیں ہمارا شکوا نہیں ہمارا گلہ نہیں ہماری فریاد ہے تجھے نہ سنا تو ہمارا کلیجہ پھٹ جائے گا میرا بولا تجھے نہ بتایا ہم تیرے آگے نہ روئیں تو ہمارے سینے پھٹ جائیں گے ہمارے کلیجے جل جائیں گے میرے بولا شہنشاہوں کے شہنشاہ آج تیرا نبی ہوتا تو ہم مدینے بھاگتے اور جا اس کا در کھٹ خد کھٹکھتے کیا کریں اسے بھی تھی اپنے پاس گلا لیا نسیم عالم محمد را ہم اس ہوا کو کہتے ہیں کہ ہمارے نوہے تیرے دبی تک پہنچائے ہم تیرے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا رونا کونا تیرے محبوب کے دربار تک پہنچا دیا جائے کہ خاصہ خاصا میرو رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آن عجب وقت پڑا ہے وہ کہوں گے ابو مگر جو کہتا تھا آئن کو سین جس نے عمر کے سینے پہ بھی بھکا مارا تھا اور کہا تھا میرے ہوتے دین بچ جائے میرے ہوتے دین بچ جائے کہاں گیا عمر جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی روتا تھا ہمارے تو مچھل مر گئے بھوکے میرے بولو اور ناچنے والے بازنا آئے ذانی بازنا آئے شرابی بازنا آئے ظالم بازنا آئے سود خور توبہ نہ کی ننگے ناچنے والیوں نے توبہ نہ کی ننگے ناچنے والوں نے توبہ نہ کی میرے بولو کہاں سے لائے عمر جیسے ابو بکر جیسے ہم یتیم ہو گئے ہم بےآسرا ہو گئے ہم بھکاری ہو گئے ہم بھکاری بن کر آئے ہیں میرے مولا تو تیری رحمتوں کا واسطہ دیتے ہیں یہ آخر جو رمضان کا آخری جمعہ ہے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں کر دے ہماری توبہ ہماری توبہ ہماری توبہ تو ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر دے ہمیں معاف کر لے ان روتے میں کوئی تو پسند کر لے ان گرتے آسوں میں کوئی کترا تو پسند کر لے پھر بولا اتنے ہزاروں بیٹھے میں کوئی تو پسند کر لے ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی ہے نہیں اب جنید کہاں سے لائیں اب کہاں سے عمر جیسا لائیں اب کہاں سے کہاں سے لائیں یا اللہ تیرنےک بندو جیسے وہ چلے گئے آیو شاق گئے وعدہ پردہ لے کر وہ چلے گئے میرے بولے انہیں میں سے کوئی پسند کر لے انہیں میں سے کوئی پسند کر لے انہیں میں سے کوئی پسند کر لے پیا جس کو چاہے سوہ گنمو ہے پیا جس کو چاہے سوہاگن موہی ہے اللہ جنید کو جنید تو نہیں تو بنایا تھا وہ کون سا ماں کے پیٹ سے لے کر آئے تھے ولاد عمر کو فاروق تو نے بنایا تھا وہ کہاں سے میرے مولو ایمان کی دولت ماں کے پیٹ سے لائے تھے اب وکر کو صدیق بنانے والے اللہ عمر کو فاروق بنانے والے اللہ عثمان کو دنورین بنانے والے اللہ علی کو اسد اللہ بنانے والے اللہ علم کا پہاڑ بنانے والے اللہ آجا ادھر بھی نظر کرم کر دیں کہ دنیا انسانوں سے خالی ہو گئی ہے دو ٹانگوں کے جانوروں سے بھر گئی ہے میرے رام ہمارے رام ہمارے رب کرم کر, دے, کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے کرم کر دے ہم تجھ پہ ایمان لائے ہم تیری حکمتوں پہ ایمان لائے ہم تیری تقدیر پر ایمان لائے ہم ہر سے شکایت نہیں بیان کر رہے ہم اپنا دکھڑا دان کر رہے ہیں اپنا رونا دھونا بیان کر رہے ہیں ساری امت پر سے عذاب ڈال دے غم ڈال دے اس سارے مجموعے کو قبول کر لے اس مسجد کو سدا آباد کر دے ہماری مسجدیں آباد کر دے ہمارے گھروں کو مسجدوں کا نمونہ بنا دے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ دکھیوں کی فریاد سن لے دکھیوں کی فریاد سن لے بیماروں کو سیت دے دے مغروضوں کے قرضے ادا کر دے اے میرے رب اے ہمارے رب ہمیں مزید صدمے سے محفوظ فرما مزید غموں سے محفوظ فرما ہمارے حکمرانوں کا رحم دل کر دے قاضیوں کو عادل کر دیں مالداروں کو سخی کر دے غریبوں کو خوددار کر دے ما ہمارے ماحول سے بے حیائی کی فضا ختم کر دے سوج کی فضا ختم کر دے نادانی کی فضا ختم کر دے اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے ہم سب سے راضی ہو جا اور ہمیں اپنے سے راضی کر لے میرے مولا ایک دفعہ ہمیں محبت سے دیکھ لے ایک دفعہ ہمیں محبت سے دیکھ لے ایک دفعہ, ایک دفعہ, ایک دفعہ ایک دفعہ نظر ڈال دے نظر ڈال دے ایک دفعہ تو دیکھیے اللہ ایک دفعہ تو دیکھ جیسے روٹی ماں کو بچہ مناتا اماں میری طرف دیکھو وہ کہتی میں نہیں دیکھتی پھر کہتا میری طرف دیکھو وہ کہتی میں نہیں دیکھتی پھر اس کی ٹھوڑی پکڑتا ہے اس کے آگے مسکراتا ہے اس کی گم اس کے گلے میں باہر ڈال دیتا ہے تو جھول جھول جاتا ہے آخر ماں کا کلے جب پگھل جاتا ہے وہ میرا لال کہتی اس کو سینے سے لگا لیتی اللہ اے ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ ایک دفعہ تو ادھر دیکھ لے ایک دفعہ تو ادھر دیکھ لے ارے اسماعیل مسجد کے فرشتوں آ جامع ان کو ہو آ جام کو ہو ارے تم بھی روبو ہمارے ساتھ ہمیں ہمارا روکھا رب بنا دو ہمیں ہمارا روٹھا مولا بنا وہ سچا ہے ہم جھپتے ہیں وہ وفاؤں والے ہیں ہم غدار ہیں وہ کروں والے ہیں ہم نانا شکرے ہیں پر ہمیں پتہ ہے تم ہم سبھی زیادہ بیٹھے ہو آج اللہ کی نبی کی امت رو رہی ہے آج تم بھی آنسو بہاؤ آج اللہ کی نبی کی امت کیا گریہ ہے آج تم بھی آمین کہو اے ہمارے رام ایک نظر کرم ایک نظر محبت ایک نظر محبت ایک نظر محبت ایک نظر محبت ایک ایک یا اللہ ایک ہمیں ایک ہی کافی انر مولا ہمیں ایک ہی کافی ہے میرے مولا پرس کے پردے ہٹا دے یا اللہ اوپر کے پردے ہٹا دے سات آسمان کے پردے ہٹا دے یا اللہ خلا کے پردے ہٹا دے ہمیں یا اللہ محبت سے دیکھ لے پیار سے دیکھ لے نظر محبت متوجہ کر دے نظر غزم واپس لے لے نظر محبت پھیر دے اللہ یا اللہ کوئی چھکی کمر والا جو تیرے در پہ ہائے کر رہا ہو کوئی ساری زندگی تبلیغ میں کھپانے والا جن کے چل چل گوڈے رہ گئے ہاتھوں میں لاٹھیاں آ گئی بال سفید ہو گئے کوئی زندگی کی راحت دیکھ نہ پائے تیرے کا صدا لگاتے لگاتے میرے مولا وہ آزار کا شکار ہو گئے کوئی علم والا جس کے گوڈے چٹائیوں کے ساتھ سل گئے تیرے نمی کا پیغام پڑھاتے پڑھاتے پڑھاتے کوئی قرآن پڑھانے والا یا اللہ جس کی زندگی ایک کمرے میں گزر گئی تیری کتاب کو یاد کراتے, کراتے کراتے کراتے اے میرے رب اے میرے رب ایک نظر کرم ایک نظر الفت ایک نظر محبت ہمیں دیکھ لے ہمیں دیکھ لے دیکھ لیا ہوگا تو دیکھ رہا ہوگا تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا ہمیں یقین ہے تو ہمیں دیکھ رہا ہوگا جب دیکھ لیا ہے تو اب یہ بھی اعلان کر دے میں نے معاف کر دیا کہہ دے یا اللہ کہہ دے کہہ دے میرے مولا کہہ دے میں معاف کر دیا کہہ دے میرے آتا کہہ دے کہہ دے کہہ دے! کہ دے میرے مولا کہہ دے فرشتوں کو سنا دے جبریل کو کہہ دے وہ اعلان کر دے جبریل کو کہہ دے وہ اعلان کر دے میں نے معاف کر دیا جبریل کو کہہ دینا کہہ دینا کہہ دے اور اللہ ہماری مدد کو آ جا ہماری مدد کو آ جا ہماری مدد کو آ جا ہماری مدد کو آ جا ہماری مدد کو آ جائے اللہ ہماری مدد کو آ جائے اللہ ہماری مدد کو آ جائے اللہ ہم بھی تجھے کہتے ہیں ہائے اللہ ہائے اللہ آئے اللہ ہائے اللہ آئے ہمارے اللہ آئے ہمارے رب آ ہمارے اللہ ہمیں سب نے چھوڑ دیا تو نہ چھوڑ ہمیں تانا دیتے ہیں تمہارا رب کہاں ہے آیا اللہ آیا ہمارے اللہ آیا آیا آیا ہم بڑے دکھی ہیں بڑے دکھی ہیں آیا تجھے تیری عزتوں کا واسطہ تجھے تیری رحمتوں ثقافتوں کا واسطہ یہ ہماری جوڑی تیرے آگے پھیلی ہے میرے رو میرے رب اے دکھیوں کے رام اے محمد مصطفا صلی اللہ علیہ وسلم کے رام ہمیں تو تانے کھا گئے لوگوں کے ہمیں تانے کھا گئے ان نادانوں کے ان نادانوں کے ہمیں تانے کھا گئے تو آیا آیا تو آیا آیا میرے رام آیا میرے رو آیا, آیا آیا, آیا،, آیا،, آیا، اکیاں توری طرف ہیں عرش کی طرف آسمان کی طرف نگاہیں ہیں بولا میں نے نا امید نہ فرما ہمیں دھکا نہ دے ہمیں دھکا نہ دے ہم بے ہیں ہمیں مزید بے آسرا نہ فرما ربنا ربنا آسینا سے دنیا اصنا فی الآر وہ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین بے رقم تکار ہمراہ